سلموا على رسوله الخريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العليل العظيم إن الله وملائفته يصلون على النبي يا أجه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 آپ کو یاد ہوگا کہ محرم الحرام سے پہلے تربیت اولاد اور حفظ کے سلسلے میں بیان ہو رہا تھا محرم الحرام کے حوالے سے اور اس مناسبت سے شہادت سے متعلق ذکر کیا گیا تھا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ موضوع کہ جو محرم الحرام سے قبل اپنایا تھا اور اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں مزید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی یہ آئے مبارکہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے رب خبلی من الصالحین کہ اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما اولاد نیکار عسائت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کے لیے جو دعا کی جائے تو وہ مطلق نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر بلکہ اس کے ساتھ یہ ہو کہ اولاد تو عطا فرما لیکن نیک اور صالح اولاد عطا فرما اولاد کے حوالے سے اور تربیت اور اس کی تعلیم اور اصلاح کے بارے میں اور اس اسلے میں بہت سی باتیں ہیں لیکن بنیادی طور پر یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کی ذہنیت بچوں کی فطری طبیعت اور ان کے میلان اور رجحان کو بھی والدین کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہ بات حصول تعلیم کے بارے میں بہت ضروری ہے ان کے مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے اگر بچوں کی ذہنیت اور ان کی تعلیم کی طرف توجہ اور جس قسم کی وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں اور جس طرف ان کا رجحان ہو تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے اگر اس بات کو سامنے نہ رکھا جائے تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ کوئی چوکور چیز ہو اور اس کو آپ گول سوراخ میں داخل کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی بےتکی بات ہوگی وہ چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو یہی حال جو ہے میلان طبا کا بھی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچھ اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور والدین جو ہے اس کو کچھ اور تعلیم دلوانا چاہتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا بلکہ یہاں تک بھی نوبت پہنچتی ہے کہ عام تعلیم جو اس کو حاصل ہونا چاہیے وہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں جب یہ بات پیش نظر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ تعلیمی منازل طے نہیں کر پائے گا کھینچا تانی ہوگی اور ذہن جو ہے وہ جب اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے خلاف دوسرے امور کی طرف مائل کیا جائے گا تو وہ ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا تو ایک وجہ بچوں کے تعلیم سے یعنی معیاری تعلیم اور بامقصد تعلیم سے دور رہنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین اس بات کو پیش نظر نہیں رکھتے اسی طرح سے جہاں تک تربیت اور اس کی ذمہ داری کا معاملہ ہے تو ایک موقع یہ بھی پیش آتا ہے کہ والدین میں ایک دوسرے سے علیحدگی ہو جاتی ہے دوری ہو جاتی ہے اور بچے جو ہیں اس وقت ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں کہ جہاں یعنی ان کی تربیت کی بہت ضرورت ہوتی ہے دو برس کے ایک برس کا تین برس کا چار برس کے پانچ سال کے اس طرح کی عمریں ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے دینی احکام معلوم نہیں ہوتے باپ چاہتا ہے کہ یہ بچے جو ہے میرے پاس تربیت پائیں گے اور اس بارے میں کچہری اور تحصیل تک نوبت پہنچ, پہنچ جاتی ہے بیجا جو ہے رقم ضائع کی جاتی ہے سرمایہ جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے وقت ضائع کیا جاتا ہے اور شریع احکام کی جو ہے وہ پامالی کی جاتی ہے جب خدا نہ نقاستہ میاں بیوی میں تعلقات خراب ہو جائیں اور نوبت جو ہے وہ علیحدگی تک جا پہنچے تو ایسی صورت میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بچہ جو ہے وہ گود میں ہے سات برس سے کم نو برس سے کم کہ عمر میں بچے جب ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی تربیت اور ان کی پرورش کا حق جو ہے ان کی ماں کو ہوتا ہے بشرط کہ ماں جو ہے وہ بچوں کی تربیت اور پرورش سے انکار نہ کرے اور تربیت اور پرورش کے جو تقاضے ہیں اس کے منافع جو ہے وہ قدم نہ اٹھائے اس کا کردار اس کی سیرت اور اس کا چال چلن جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو تو ایسی صورت میں جو ہے باپ ان بچوں کو زبردستی اس سے چھین نہیں سکتا ہے اس کو اس تربیت اور پرورش کے حق سے محروم نہیں کر سکتا ہے شریعت نے ایسی صورت میں بچوں کی پرورش کا حق جو ہے وہ ماں کو دیا ہے اور اگر ماں تربیت کرنا نہ چاہے تو پھر بچوں کی تربیت کا حق جو ہے اس کی ان کی نانی کو پہنچتا ہے اور اگر نانی نہیں ہے پر نانی ہے تو پھر پر نانی کو جو ہے یہ پرورش کا حق اور اگر یہ سب سب کچھ سب نہیں ہیں تو ایسی صورت میں پھر جو ہے بچے کی دادی کو پرورش کا حق اور پر دادی کو پرورش کا حق اور اگر یہ نہ ہو تو پھر جو ہے والد کی جو سگی بہن ہے اس کو ان بچوں کی تربیت کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لڑکا جو ہے وہ سات برس کی عمر تک اپنی ماں کی پرورش میں رہے گا اور لڑکی نو برس کی عمر تک اپنی ماں کی پرورش میں رہے گی اور اس کے بعد ان کا باپ جو ہے ان کو لے سکتا ہے اور اگر نہ دے تو زبردستی بھی ان سے چھین سکتا ہے اس زمانے کا تربیت اور پرورش کے زمانے کا جو بھی خرچہ ہے یہ باپ پر واجب ہوتا ہے اور باپ جو ہے وہ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق بچوں کے اخراجات ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں جو ہے دوری ہوئی علیحدگی ہوئی تو اس بارے میں شریع احکام کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا ہے ہاں یہ جی بات بھی عرض کر دوں کہ جب ماں کی پرورش میں بچے چلے جائیں تو ایسی صورت میں ماں کی یہ ذمے داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی پرورش اور ان کی تربیت میں کوئی کثر نہیں اٹھا رکھے گی اور باپ کو ان بچوں سے ملنے کے لیے جو ہے کوئی پابندی نہیں لگا سکتی ہفتے میں دس دن میں مناسب وقت مقرر کر دیا جائے کہ وہ اس وقت میں آ کر بچوں سے مل سکتا ہے اور ان سے ملاقات کر سکتا ہے جب اس عمر کو پہنچ جائے تو وہ لے لے سکتا ہے اور بچے جب بالغ ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ ان کی مرضی پر موقوف ہے کہ اپنے والد کے پاس رہیں یا اپنی والدہ کے پاس رہیں اس بارے میں جب وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو جائیں تو ان کو پورا اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے جس طرح سے چاہیں اور جس جس کے پاس رہنا چاہیں اس کے پاس جو ہے وہ رہ سکتے ہیں تربیت اور حقوق اولاد کے بارے میں ایک بات اور ہمارے یہاں جو ہے نظر انداز کر دی جاتی ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں رکھا جاتا ہے اور وہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ایک باپ کے وہ سب اس کی اولاد ہوتے ہیں اس حوالے سے والد پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ لین دین میں ان کے ساتھ سلوک کرنے میں ان کے ساتھ پیار و محبت میں ان کو کوئی چیز بانٹنے میں برابری کا اور انصاف کا پہلو جو ہے وہ اختیار کرے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ایک بچی کو یا ایک بچے کو تو بہت سارا دے دیا اور ایک کو محروم کر دیا یا ایک کے مقابلے میں اس کو جو ہے جناب کم دیا اور یا بالکل نظر انداز کر دینا یہ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے کے مطراد ہے جب کسی اولاد میں سے کسی کو جب دیا جائے تو پھر برابر برابر دینا چاہیے ہاں یہ اور بات ہے کہ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا گیا اور دوسرا وقت جب آیا دوسرے بچے کی شادی کے موقع پر یہ بچے کی شادی کے موقع پر اس وقت ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور اچھی خاصی جو ہے جو ہے وہ سرمائی کی جو ہے وہ موجودگی تھی تو اب ایسے موقع پر اگر کچھ اضافے کے ساتھ زیادہ دے دیا جاتا ہے اور جو ہے دوسرے کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے کر دیا جاتا ہے تو یہ اور بات ہے لیکن یہاں بھی یہ پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ پہلے بچے کو اگر اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کم دیا تھا تو کسی بھی حوالے سے اس کو اتنا ہی دے دیا جائے تاکہ یہ دونوں کے دونوں جو ہے اس اعتبار سے لینے دینے کے معاملے میں برابر ہو جائیں اور پھر یہ کہ جناب اگر ایسے موقع پر ایک کو زیادہ دے دیا اور دوسرے کو کچھ نہ دیا لیکن اس وقت موجود تھا اور پھر اس کے باوجود اس کو نظر انداز کیا تو یہ سراسر زیادتی ہے شریعت نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا ہے تو یہ ہمیں باتیں ملحوظ رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے یہاں یہ باتیں ملحوظ رکھی جائے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بیجا لا پیار یہ بھی جو ہے ان کو بگاڑنے کا سبب بنتا ہے بچہ جب کچھ ایسی غلط حرکت کر رہا ہو توڑ پھوڑ کر رہا ہو گالی گلوچ سے پیش آ رہا ہو تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت تمبی کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے اگر ایسے موقع پر اس کو تمبی نہ کی گئی اس کے برعکس اس سے لاڑ اور پیار کیا گیا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچہ بگڑ جائے گا آگے چل کر جو ہے وہ پھر لا تیار کرنے والے کے لیے ہی موجب تباہی بن جائے گا لہذا ضروری ہے ایسے اس عمر میں اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ جب غلط حرکت اس سے سرزرد ہو رہی ہے تو مناسب تنبی کی جائے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے اس کو سمجھایا جائے اور اگر بات نہ آئے تو پھر جو ہے سختی کی جائے ایسے موقع پر نرمی کرنا جو ہے بچے کو بگاڑنا ہے اور بچے کی جو ہے وہ صلاحیت کو جو ہے وہ غلط راستے پر جو ہے وہ ڈال دینا ہے لہٰذا ایسے موقع پر جب بچہ غلط حرکتیں کر رہا ہو تو ہرگز ہرگز جو ہے اس پر چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے اور جہاں بچہ اچھا کام کرتا ہو اور اچھی تربیت کے حوالے سے وہ اچھا قدم اٹھا رہا ہے تو پھر ایسے موقع پر اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے اور شاباش دینا چاہیے یہاں یہی نہیں بلکہ اور مزید اس کی حوضہ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انعام و اکرام بھی جو ہے اس کو اور اس کو جو ہے جناب تحفے تحائف سے بھی نوازنا چاہیے تاکہ اور آگے مزید جو ہے وہ کوشش کرے اور اس کے علاوہ ذمہ داری کے کام بھی اس کے حوالے کرنے چاہیے سخت اور بھاری بھر کم کام بھی اس کو سونپنا چاہیے اور گھر کے جو دیگر امور ہیں وہ بھی اس کے سپرد کرنا چاہیے کبھی بازار سے سودا سلخ منگانا چاہیے اور اگر خراب لے آئے چیز یا زیادہ دام دے, دے کر آئے تو ایسے موقع پر اس کو سمجھایا جائے بات پرس کی جائے اس ان باتوں سے کیا ہوگا کہ آئندہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے اس کو جو ہے اس, اس کی اصلاح ہوگی اور اس طرح سے اس کو مستقبل میں ذمہ داریاں نبھانے کا جو ہے سلیقہ آ جائے گا لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ ہمارے اس دور میں جدید سے جدید تعلیم دلوانے کی طرف توجہ بہت ہے لیکن دین کی تعلیم سے جو ہے آگاہ کرنے کے لیے کوئی سوچ اور کوئی قدم ہمارے ہاں جو ہے وہ اٹھایا نہیں جاتا ہے یہ بھی ہمارے دینی نقطۂ نظر سے اور ہمارے شریع احکام کے نقطۂ نظر سے بہت ہی معیوب اور بہت ہی مضموم سوچ ہے اس لیے کہ انسانیت جو ہے اس کے لیے اخلاق بہت ضروری ہے اور اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ ہے تعلیم اور خصوصی طور پر دینی تعلیم دینی تعلیم ہی جو ہے وہ اخلاق کا معیار فراہم کرتی ہے اور دینی تعلیم ہی جو ہے وہ بہترین اخلاق سکھلا سکتی ہے ایک بادشاہ ایک تیلی کے پاس سے گزر رہا تھا کھڑا ہو گیا گفتگوش کرنا شروع کی اسے پوچھا کہ بتلاؤ ایک من تلوں میں کتنا تیل جو ہے نکل سکتا ہے اس نے کہا کہ جناب دس شیر تیل نکل سکتا ہے پھر سوال کیا کہ دس شیر تلوں میں کتنا تیل نکلے گا کہنے لگا کہ دھائی دھائی کہا کہ ڈھائی شیر میں کتنا نکلے گا تو کہا کہ ڈھائی پاؤ کہ اس طرح سے وہ سوال کرتا رہا آخر کار اس نے یہ کہا کہ یہ بتلاؤ کہ ایک تل میں کتنا تیل نکلے گا तेरी نے کہا کہ جناب ایک تل میں ناخن کے تر ہونے جتنا تیل نکلے گا یہ سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ جناب یہ تو اپنے کاروبار میں بڑا ہی ماہر ہے اور بڑی ہی معلومات رکھتا ہے پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ دینی تعلیم تمہاری کتنی ہے تو کہنے لگا جناب دینی تعلیم تو صفر دینی تعلیم کچھ نہیں بادشاہ بڑا حضرناک ہوا اور جناب اس کو اس غصے کے عالم میں قید کرا دیا جب اس کے بیٹے کو خبر ہوئی کہ اس کے باپ کو بادشاہ نے قید کرا دیا ہے تو فوراً بادشاہ کے دربار میں اس تیلی کا بیٹا حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں اجازت دے دی گئی کہنے لگا کہ حضور والا میرے والد کا قصور مجھے بتلایا جائے کہ میرے والد کا کیا قصور ہے اور کیا پتہ ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا گیا بادشاہ نے کہا کہ جناب تمہارے والد کا قصور یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی دینی تعلیم حاصل نہیں کی اور دنیاوی کاروبار میں اور دنیاوی معلومات میں تو وہ بڑا مقام حاصل کیے ہوئے اس کو یہاں تک معلوم ہے کہ ایک تل میں کتنا تیل برآمد ہوتا ہے لیکن اس کو دین کا کچھ بھی علم نہیں ہے تو اس وجہ سے تمہارے ابا کو قید میں ڈال دیا گیا بیٹے نے کہا کہ حضور اس میں میرے والد کا کیا قصور ہے کہ جس کی پاداش میں آپ نے میرے والد کو قید میں ڈال دیا ہے یہ تو میرے والد کے والد کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا اور جہاں تک میرے والد کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیں میرا والد جو ہے مجھے تعلیم دلوا رہا ہے تو آپ نے خامخا میرے والد کو قید میں ڈال دیا ہے اور ان کے والد کی سزا آپ میرے والد کو دے رہے ہیں بادشاہ نے یہ معقول جواب سن کر بڑی مسدت کا اظہار کیا وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میاں صاحبزادے تمہاری اس معمولی تعلیم نے تمہارے والد کو قید سے بچا لیا نہ صرف یہ کہ قید سے بچا لیا بلکہ تمہیں جو ہے انعام کا مستحق جو ہے وہ بنا دیا ہے تمہارے باپ کو میں نے آزاد کیا اور میں نے تمہیں جو ہے وہ اتنا انعام بخشا بہت خوش ہوا تو یہ حقیقت ہے کہ اولاد کے حوالے سے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ دیگر تعلیمات اور دوسرے ہنر اور فن سکھلاتے ہیں اور سارے دنیا کے کاروبار اور دھندوں سے ان کو آگاہ کرتے ہیں وہاں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو دینی تعلیم سے بھی آشنا کرائیں دینی تعلیم سے بھی ان کو بہرہ مند کریں آج اس بات کا اور آج اس تربیت کا فقدان ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی سرپرست ایسے ہیں کتنے جو ہے یعنی والدین ایسے ہیں کہ جن کی اپنی اولاد جو ہے وہ دینی تعلیم سے بالکل جو ہے محروم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ اپنی اس اولاد کی طرف سے بڑے پریشان نظر آتے ہیں قدم قدم پر جو ہے جناب ان کو مصائب کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کتنے والدین رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے اتنی محنت اور مشقت سے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی پالا پوسا جوان کیا اور ان کو جو ہے ہم نے یہ یہ چیزیں دیں اس طرح سے ان کو ہم نے جو ہے جناب نوازا اس طرح سے ہم نے ان کو جو ہے باہر سے تعلیم دلوائی اور ان کو جو ہے اس مقام پر پہنچایا ان کو آفیسر بنایا انجینئر بنایا ڈاکٹر بنایا وغیرہ وغیرہ لیکن عالم یہ ہے کہ آج وہ ان کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں آج جو ہے وہ اپنے باپ کو اس طرح سے کہتے ہیں اس طرح سے پیش آتے ہیں لیکن وہ یہاں یہ غور نہیں کرتے کہ انہوں نے دنیاوے دنیاوی سامان سے دنیاوی باتوں سے دنیاوی کاروبار سے دنیاوی تعلیمات سے تو ان کو مرثہ کر دیا ان کو مزجن کر دیا لیکن اگر نہیں آراستہ کیا نہیں مزجن کیا تو دینی تعلیم سے ان کو جو ہے متجن نہیں کیا دینی تعلیم سے ان کو آگاہ نہیں کیا جہاں تک کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ جناب جب باپ وفات پا جاتا ہے یا ماں وفات پا جاتی ہے تو اولاد کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ آخری رسومات کیا ہیں اب جو ہے ان کو کس طرح سے ان کا یہ حق ادا کرنا چاہیے وہ جناب دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں کہ جناب اب کیا کیا جائے کس طرح سے جو ہے آخری رسومات ادا کی جائیں کس طرح سے نہلایا جائے کس طرح سے دھولایا جائے کس طرح سے جو ہے یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں اور جناب اس بارے میں پھر جو ہے وہ جناب تلاش کرتے پھرتے ہیں کسی یعنی ساری زندگی جو ہے باپ ان کے لیے اور وہ ان کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے چتے رہے ایک دوسرے کے جو ہے قریب رہے لیکن جہاں جو ہے جسم سے روح نکلی فوراً جو ہے وہ جناب دوری اختیار کر لی جاتی قریب نہیں جاتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہے یہ اس کو ان کو اپنے ساتھ نہ لے جائے گا تو اب نہلانے والوں کو ڈھونڈا جاتا ہے نہلانے والی کو ڈھونڈا جاتا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ گھر کا جو سب سے زیادہ قریب ہے سب سے زیادہ عزیز ہے اس کو جو ہے جناب غصل دینا چاہیے اس کو نہلانا چاہیے اس کو یہ آخری رسومات ادا کرنا چاہیے لیکن یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ سیکھیں جبکہ معلومات حاصل کریں اس بارے میں شرح احکام شرح ہدایات جو ہے وہ جانیں پڑھیں اور پوچھیں تو تب یہ سارے معاملے انجام دیے جا سکتے ہیں یہ ساری جو ہے ذمہ داری پوری کی جا سکتی ہے یہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ جناب نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ کس طرح سے پڑھیں گے ہم میں سے آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا اپنا جائزہ لیں اپنے آپ کو ٹٹو لیں کہ ہم میں سے کتنوں کو جو ہے نماز جنازہ کی ترکیب نماز جنازہ میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور کیا کیا جو ہے پڑھا جاتا ہے وہ کس کس کو یاد ہے میں سمجھتا ہوں سوائے چند کے اگر جی میں اب اگر ارض کروں کہ ہم میں سے کتنے کو یہ دعائیں یاد ہیں ہاتھ اٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ہی یاد اٹھیں گے باقی جو ہے جناب سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم تک ہم اب تک جو ہے اس سے غافل رہیں بہرحال ارض کرنے کا منشا یہ ہے صرف یہ کہ ہم خود بلکہ اپنی اولاد کو بھی جو ہے یہ دینی تعلیم جو ہے دلوائیں اور کم از کم جو ہے روزمرہ کی جو باتیں ہیں وہ تو ان کو جو ہے سکھلائیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم خود سیکھیں ہمیں خود معلومات ہو کہ ہاں یہ چیزیں اہم ہیں یہ دینی باتیں ہیں جو ہمیں جو اپنے بچوں کو سکھلانا چاہیے ان سے پوچھیں اور ان کو آگاہ کریں ضرورت اس عمر کی ہے کہ دیکھیے دنیا کے کاروبار اور دنیا کے یہ دھندے دنیاوی تعلیمات یہ تو سب ہوتی رہی ہے ہوتے رہیں گے لیکن ہمیں جو ہے اپنی اقبا اور اپنی آخرت کے حوالے سے بھی جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کم از کم جو ہے ان باتوں سے تو ادا کریں اس تعلیمات سے تو جو ہے ہم ان کو آراستہ کریں تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے رخصت ہو جانے کے بعد کم از کم وہ ہمیں اس حوالے سے تو یاد کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توحفی کی نیت فرمائے و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین